شہید اسلام خالق و کلی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق قادمہ کراللہ دینہ من قابلہ ہم تخویف دنیاوی تخویف دنیاوی ہے اور حضرات کو تسلی بھی ہے کہ آپ غم ناک نہ ہوں جس طرح یہ لوگ حق پر مخافت کرتے ہیں نا ان سے پہلے لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے تھے امبیالسلاۃ اسلام کا مقابلہ کرتے تھے ان کے خلاف تدبیریں کرتے تھے لیکن ہر موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کپار کی غلط تدبیروں کے محلات کو پاش پاش کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں ہاں یہ بری تدبیروں کے جو محلات بناتے ہیں نا وہ محل کا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ختم کر لیتے ہیں تو گویا کہ ان کی بری تدبیروں کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ ایک محل کے ساتھ تو محل کو نیچے سے گرا دو بنیادیں کھیڑ کے تباہ ہو جاتا ہے تو ان کی تدبیریں بھی کیا ہو گئیں تباہ ہو گئی یہ میرا ایک شعر ہے کسی بزرگ کے بارے میں میں نے بنایا تھا خطاب اشکال او کما کسرے کا دیا آمد فارسی کے اندر کہ ہمارے وہ بزرگ ایسے تھے کہ ان کا خطاب جو تھا نا کادیان کے محل کو لرزا دیتا تھا اور اس کو کلا کما کر دیتا تھا ٹکڑے ٹکڑے وہ ابار تمہیں پڑھتے نہیں ہے کہ فلاں بزرگ نے کادیان کے محل کو گرا دیا کادیان یہ جی مرزا تو میرا ہی شعر ہے ایک مصرعہ ہے ختاب اش کال ہو کمبا کپسر ہاں کا دیا پارسی کا مصرا ہے دیکھو جی آپ سمجھ آئے گے نا یہی تشبیہ حدر بھی تسلی حضرت کو تخویب دنیا بھی اور تاکہ تدبیریں کی تھیں ان لوگوں نے جو ان سے پھیلے تھے پات اللہ بنیاد ہو بس کیا اللہ نے ان کی عمارت کا یہ معنی غور کرو کاشت کیا اللہ نے ان کی عمارت کا عمارت وہی ماحل منالقواعد بنیادوں سے بخرا لے مسق پس گر گئی ان کے اوپر چھت اوپر سے اب آ سمجھ یعنی ان کی تدبیروں کے محل کو اللہ نے نکاح کر دیا گرا دیا بنیادوں سے گرایا چھت ہی گر دی اور آ گیا ان کے پاس عذاب اس جگہ سے کہ نہ شور رکھتے تھے سما یومن قیامہ یہ تغویب دنیاوی تھی اب آ کے اخروی لکھو تغوی اخروی پھر دن قیامت رسوا کرے گا اللہ ان کو اور کہیں گے کہ کہاں ہے میرے شریک اللہ زینا وہ کہ تھے تم جھگڑتے تھے ان میں یہ مانا صحیح ہے غلط ہے یوں معنی کرو کہ تھے تھے تم جھگڑتے تھے مومنین کے ساتھ ان کے بارے میں یوں مانا ہے تو شاقن المومنین کہاں ہے شریک میرے وہ کہ تھے تم جھگڑتے تھے کہ ان کے ساتھ مومنین کے ساتھ ان کے بارے میں اب کہیں گے کہ وہ لوگ جو دیے گئے علم کو واقعی رسوئی آج کے دن اور عذاب کس کے اوپر ہے کافروں کے اوپر ہے یہ کون سی تقریب ہے جی اخروی اللہ ظین وہ کافر کہ فوت کیا تھا ان کو فرشتوں نے تا تبفا ہے مظاہرے لیکن بمانے کس کے ہے کیونکہ بعد کس کی چلی آ رہی ہے قیامت کی تو قیامت کے دن کی بات جو ہے تو فوت انہوں نے آگے کرنا ہے یا پہلے کیا تھا لہٰذا تا کو نے ماضی کے کرو یہ وہ لوگ ہیں کہ فوت کیا تھا ان کو فرشتوں نے پہلے دراحل کے ظلم کرنے والا تھا پنجاب پہ فعل کا سلمہ پس ڈالیں گے سلحوں کا پیغام سلام کا من سلح بھی ہے اور انقیات بھی ہے فرما برداری ڈالیں گے یہ مشرق سلو کا پیغام یا ڈالیں گے کس کو فرم برداری کو آج ذکریں گے ان کی انکیاد بکون ما کنہ نام اور کہیں گے کہ ہم نہمل کرتے کوئی برا حضرت ہم تو شرک نہیں کرتے تھے تو یہ جھوٹ بولیں گے سچ کہیں گے آپ ڈالیں گے سلو کا پیغام یا ان انکیاد وہاں دلیری نہیں کریں گے کہ ہم مشرق تھے بلکہ کہیں گے نہ تھے مل کوئی برا بلا کیوں نہیں جھوٹ بولتے ہو اللہ جاننے والا ہے دماغ ان کو معلوم اب ابواب جہنم یہ انجام ہے ان کا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہو گے البتہ برا ہے ٹھکانوں میں کا میرے محترام देवली پہلے देवली تھا قرآن کے متعلق کس کا نظریہ قرض میں کا اب قرآن کے متعلق مومنین کا نظریہ وکیلا زین قرآن کے متعلق مومنین کا نظریہ اور کہا گیا واسطے متقین کے کیا اتارا تمہارے رب نے کالو انہوں نے کہا انزل خیرہ تو خیرہ جو ہے کالو کا مقول ہے یا انزلہ کا انزلہ مقدر لکھو وہ کہنے لگے اتارا اللہ نے خیر للہ دین اب ان کے لیے بشارت ہے واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک کام کیے اسی دنیا کے اندر کیا ہے اچھائی ہے آسنا پہ نہیں چلے کو حیات طی واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے نیکی کی اسی دنیا کے اندر کیا ہے جی اچھائی ہے اچھائی سمراج کا ہے حیات طیبہ پاکیزہ زندگی یہ بشارہ تو ان کے لیے دنیاوی ہے دنیاوی حیات طیبہ آگے بشارہ تو خروی ہے والا دار العرہ اور گھر آخرات کا بہتر ہے اور اچھا ہے دار متقین کا وہ دار متقین کا کیا ہے جنات وا دن باغ ہے ہمیشہ رہنے کے یا فلون تجری منتالشا ان کے لیے جو چاہیں گے بحث کے اندر اسی طرح بدلا دے گا اللہ متقین کو اللہ زینا تبفا ملائیکہ کیفیت موت متقین کیفیت موت متکین پہلے آپ نے بھی پڑھا تھا کافروں کے مطالعے کیا پڑھا تھا اللہ زینہ تبفہ ام الملائکہ وہ کن کی کیفیت تھی کیفیت موت کفار تھی اب یہ کس کی کیفیت ہے کیفیت موت متقین اس کے مقابلے میں اللہ دین یہ متقی وہ ہیں کہ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے سال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں شرک سے گناہوں سے پاک اور ان کو کہتے جاتے ہیں فرشتے سلام علیکم سلام ہو تمہارے پر اے بھائی آپ نے دیکھا ہوگا جو بازے بازے بزرگ فوت ہوتے ہیں نا تو ان کو وفات کے وقت فرشتے نظر آتے ہیں اور فرشتے ان پہ السلام علیکم کرتے ہیں اور وہ جواب دیتے والے تم سلام یہ دیکھا گیا کافی جگہ بزرگ آدمی ان کو جواب دیتے والے تم سلام کہتے ہیں آ گئے ہیں ہمارے سامنے تو کہتے ہیں سلام علیکم ادخل الجندہ داخل ہو جو بحث کے اندر سبب اس کے تم عمل کرتے ہو یہ داخلہ جسمانی ہو ہے یا روحانی اور جسمانی ہوگا قیامت کے بعد ابھی روحانی داخل ہے روح کو داخل کر دیتے ہیں داخل ہوگا بیس کے اندر حالیہ اللہ کا یہ جی وعید بر ایک کافر جو نہیں مانتے تھے نا زد کی وجہ سے اس کے اوپر وعید ہے کافروں کے انات پہ وعید ہے وعید بر اند کافر جو آپ نہیں مانتے تو کس وقت مانیں گے جب موت کے فرشتے دیکھیں گے یا قیامت دیکھیں گے تو اس وقت ماننا قبول ہوگا جب موت کے فرشتے دیکھو تو ایمان باپ ہے اور اسی طرح قیامت ہے اس وقت بھی ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا یہ وعید ہے عناد نہیں انتظار کرتے مگر اس چیز کی کہ آج جہاں ان کے پاس فرشتے موت کے یا آج یا حکم رب تیرے کا قیامت پھر اس وقت کا ماننا فضول ہے قضاء کا اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی نہیں مانا تھا کفر کو پر اسرار کرتے رہے اللہ نے جب سزا دی تو نہ ظلم کیا ان پہ اللہ نے لیکن تھے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے اللہ سزا دینے میں ظالم نہیں تھا پاسا بہم پاس پہنچا ان کا بدلہ برے ان اعمال کا جو کرتے تھے گھیر لیا ان کو سزا ان نے جس کے ساتھ استضاء کرتے تھے وکال اللہ کو کوئی شکوہ ہے اس شکوے کے مغری والے نے لکھا ہے کہ مشرقین کو اصل دو خالہ دیا تھا وہ اللہ کی مشیت اور رضا کو ایک چیز سمجھتے تھے اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کو ایک چیز سمجھتے تھے حالانکہ مشیت اور چیز ہے رضا اور چیز ہے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال دے چکا ہوں کہ ایک شاگرد کے اوپر میں ناراض ہو گیا ہوں مثلاً اور وہ میرے مدرسے میں پڑھتا بھی ہے لیکن میں ناراض ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو مدرسے سے کیا کر دوں آر کر دوں تو میری مشیت تو یہ ہوگی کہ کوئی حرکت کرے کیا کرے کوئی حرکت کرے بڑی اور میں اس کی پٹائی کر کے مدرسے سے نکال मशियत تو مشیت تو ہوگی رکھے رضا ہوگی کیا میں راضی ہوں گا اس کی حرکت پہ اگر اس کی حرکت پہ راضی ہوں تو مدرسے سے کیوں نکالوں تو معلوم ہوا مشیت اور چیز رضا اور چیز ہے اب دیکھیں دنیا کے اندر یہ اختلاف ہے ایمان بھی ہے قفر بھی ہے کافر بھی ہیں مومن بھی ہیں سارے بس رہے ہیں تو ان میں اللہ کی مشیت ہے یا نہیں جی اللہ چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اللہ راضی ہے ہیں بلا یرزا عباد حل. انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مشیت اور رضا کیا ہے ایک ہے حالانکہ زمین و آسمان کا فرقہ ہے اب یہ بات سمجھی اب دیکھو مساف شکوہ اور کہتے ہیں مشرق کہ اگر چاہتا اللہ تعالی تو نہ عبادت کرتے ہم سوائے اس کے کسی چیز کی ہم اور نہ باپ دادے ہمارے اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا نہ تو ہم یہ کام نہ کرتے مجبور کر دیتا اللہ تعالی تو جب اللہ ہم کرتے ہیں تو معلوم ہوا کیا ہے اللہ کی مشیت بھی ہے رضا بھی ہے ساتھ رضا اور مشیت کو ایک چیز سمجھتے تھے ولا حرمنا اور نہ حرام کرتے ہم سوائے حکم اس کے یہاں میندو ہی کا میں نے لکھنا ہے میندو نے حکم یہ اللہ نے حکم کیا ہے کہ فلاں چیز کو حلال کرو فلاں کو حرام کرو تو نہ حرام کرتے سوائے حکم پہ کسی چیز کو تو انہوں نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ اللہ کی مشیت اور رضا کیا ہے ایک چیز ہے اللہ چاہتے ہیں تو ہم کفر کرتے ہیں اور ہمارے کفر پہ راضی بھی ہے اللہ چاہتا ہے تو ہم بعض چیزوں کو حلال کرتے ہیں بعض کو حرام اور اسی مشیت پہ خدا کی گائے ہے آزاد بھی ہے سمجھے اب یہ ضرور کہنا آگے جواب شکوا ہے کہ اس قسم کی باتیں پہلے لوگ بھی کرتے تھے سمجھے ہاں پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے کافروں کا مزاج ایک ہی ہے جواب شکوہ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے پر نہیں اوپر کے مگر پہنچا زہر ظہر ظہور بالاکنا فی کل متن دلیل نقلی اجمالی فرمایا اے میرے محبوب یہ ان کا کفر بھی ابتدا سے چلا رہا ہے اور ہماری ہدایت دینا بھی ابتدا سے چلا رہا ہے ہم انبیاء کو بیچتے رہے ان کی ہدایت کے لیے یہی دلیل نقلی اجمالی کا مطلب ہی ہے ارب بھیجا ہم نے ہر امت کے اندر کیا خرسور انے بد اللہ یہ حکم دے کے بہ طور کی عبادت کرو اللہ کی اور بجتے رہو شیطانوں سے یہی شیطان ہے چاہے شیاطین الس ہوں چاہے شیاطین الجن اور بعض ان میں سے وہ جو ہدایت لائیں اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ثابت ہو چکے ہیں جو گمراہی بصیر فی الحال تخمی دنیا بھی پر چلو پھرو زمین کے اندر دیکھو کیسے تھا انجام مقزمین کا انتہار سلا خدا تسلی رسول اے میرے محبوب آپ کا حرص تو ہے کہ سب مومن بن جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہی ہے دونوں چیزیں رہے گی لہذا پریشان نہ اگر حرص کرے تو اوپر ہدایت کے تو تیرا حرص نفع نہیں دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا اس شخص کو جو گمراہ ہو جاتا ہے انادان مئی و ذلوں کے نیچے کہہ لکھو زد و اناد کی وجہ سے اللہ نہیں ہی دہا دیتا اس کو جو گمراہ ہو جاتا ہے اور نہ ہوں دواستے ان کے کوئی مددگار واقسم باللہ جہدہ امان یہ شکوائے جی منکرین قیامت اور قسمیں اٹھاتے ہیں ساتھ اللہ کے زوردار قسمیں کہ نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو مر جاتے ہیں جو لوگ مر رہے اللہ قیامت میں نہیں اٹھائے گا ان کو زوردار قسمیں کھاتے ہیں بلا جواب شکوا کیوں نہیں یہ واد ہے اللہ کے ذمہ سچا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے لے جو بھئی نہ سے پہلے عبارت معذم بھیا ضرور اٹھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ کیوں کہ جب اٹھیں گے نا تو ان کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ قیامت ہے یا نہیں آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ قیامت ہے کیا مت ہے یا باسو ہوم کو تاکہ واضح کرنے واسطے ان کے اس چیز کو جس کے اندر اختلاف کرتے ہیں آنکھوں سے دیکھ لیں اور تاکہ جان لیں کافر کے تاکہ وہ کیا دے جھوٹ بولتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی یہ حکمت باس بھی لکھ لو پاس سوم مقدرت اور حکمت باپ ہے ان باقی تم کہتے ہو کہ قیامت کا نب ہے ہم تو کن فیقون کے مالک ہیں قیامت کے دن بھی کہیں کہ قن حش ہو جا حش اسی وقت ہو جائے گا سمجھے یہ کوئی استباد ہی سوائے اس اسکری بات ہمارے واسطے کسی چیز کے جا گرادہ کرتے ہیں یہ کہ کہیں ہم کو قن فیقون ہو جاتا ہے ولدین حاضر بشارت اب کافروں کے انجام کے بعد بشارت ہے مومنین کے لیے جن لوگوں نے وطن چھوڑا اس کے نیچے لکھو حبشے کی طرف ہجرت کی حاجر حبشہ صورت مکی ہے نا تو بشارت ہے مہاجرین کے لیے جن لوگوں نے ہجرت کی بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے حبشے کی طرف بعد اس کے کہ ظلم کیے جائے مکہ نے ان پہ ظلم کیا لالو بب بھی اللہ البتہ ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم ان کو دنیا کے اندر اچھا ٹھکانا ہاسنا کے نہیں چلے گو مدینہ طیبہ بات یہ سورج کون سی ہے مکی ہے نا مکے میں نازر ہوئی تو معلوم ہوا کہ حضور مکے میں تھے اور جو لوگ ہجرت کر گئے وہ کون تھے تو حبشے ہجرت کر گئے نا حضرت مکے میں تھے تو جو لوگ حبشے ہجرت کر گئے اللہ نے فرمایا ان کو حبشے سے کہاں لائیں گے مدینہ لے یہ ہے جن لوگ انہیں ہجرت کی حبشے کی طرف تو ان کو ہم ٹھکانہ دیں گے اچھا حسنہ نہ کریں کو مدینہ تیے اور البتہ ثواب آخرت کا بہت بڑا ہے کاش کے جانے یہ کفار مکہ یہ مکے کے منکر جانے اس چیز کو تو یہ بشارت مہاجرین کے لیے دنیاوی بشارت بھی ہے اخروی بھی, بھی اللہ زین صبر اوصاف مہاجرین مہاجر وہ ہیں جنہوں نے صبر کیا نبرے والا رب نبر جو خاص اپنے رب پہ توقع کرتے ہیں وہ مار من قابل کا ازالہ شبو یہ مشرقین بار بار کہتے تھے نا کہ نبی بشر نہیں ہوتا اور میں سارے نبی بشار تھے اور مرتے اور نہیں بھیج ہم نے سے پہلے مگر مرگ وہی کرتے تھے ان کی طرف فص الو تم وہ مکے کے منکرو اہل علم سے اہلا ذکر سے مراد کون ہے اہل علم اہل کتاب سے پوچھو اگر ہو تم نہیں جانتے تم تو فص ال ذکر یہاں سے تقلید ثابت ہوئی یا نہیں کہ آدمی جو کچھ نہ جانے کن سے پوچھے اہل علم سے پوچھ یہ تقلید ہے بل بیہ بل بیناد کس کے متعلق ہے لا اللہ تعالیٰ عبارت معذوف ارس اللہ ارس ارسلنا اس کا کرین ہے ارص اللہ بھیجا ہم نے ان رسولوں کو موجاد دے کے اور کتابیں دے کے بن ضلع کا ذکر ترغیب القرآن اور اتارا ہم نے آپ کی طرف قرآن کو لے تو بینہ حکمت انضا تاکہ واضح کرنے واسطے لوگوں کے اس چیز کو جو اتاری گئے ان کی طرف اور تاکہ وہ غور و فکر کریں سمجھے یہ فریضہ امت ہے لے تو بینہ رسول اور ولا اللہ یتفکروں کس کا فریضہ ہے امت کا آفا آمن اللہ نما کرو تخوی دنیا دنیاوی لکھو اور اقسام اربا بھی دنیاوی اور عذاب کے اقسام اربا چار قسم کیا پس بے غم ہو گئے لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں بری اس سے کہ اللہ تعالی ان کو زمین میں یہ عذاب کا قسم کون سا ہے جی نمبر ایک لکھو اقسام اربا ہے نا تو نمبر اے اللہ تعالیٰ نے کس کو دھنسایا دا جی وہ قارون کو دھنسا دیا نہیں تو آپ بھی جہاں زلزلے آتے ہیں تو لوگ زمین میں دھنس جاتے ہیں یا نہیں تو بیگم ہو جائیں یہ کہ دھسا دے اللہ تعالیٰ کو زمین کے اندر عذاب نمبر اے اویات حمل عذاب عذاب نمبر دو یا آج جائے کوئی عذاب ایسی جگہ سے کہ نہ جانتے ہوں کہ نیچے لکھو جیسے بدر میں آج ہے ان کے پاس عذاب ایسی جگہ سے کہ نہ جانتے ہوں نیچے کا لکھا ہے اب بادر میں عذاب ہے ستر آدمی مارے گئے ستر گرفتار تو وہ جانتے تھے کہ تین سو تیرہ آدمی ہم پہ غالب ہو جائیں گے غیر مشل جانتے نہیں تھے او یا خدا فی تکل و نمبر کتنی ہے جی؟ جی؟ یا گرفت کرے جیسے ایک بےمان آدمی ہوتا ہے تو اس کے متعلق سنتے ہو وہ جی جا رہا تو, تو ہارٹ فیل ہو گیا چلتے چلتے مر گیا کہتے ہیں نہیں ہاں فلاں سردار صاحب ساہوکار شیر بیٹھے ہوئے تھے باتیں کرتے کرتے ایسے دیر پڑے یہ چلتے پھرتے اللہ عذاب دے جا میرے محترام یہ بےمان آدمی ہے نا بےمان آدمی اس کی جو اچانک موت آ یہ کا ہے وہ عذاب نہیں نہ وصیت کر سکا نہ کچھ نہ توبہ کی ہوئی توبہ کی تو نہ یا گرفت کر لے ان کو بیچ چلنے پھرنے کے اچانک پکڑ لے باقی مومن کے لیے چیزیں جو ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ شہادت ہوتی ہے پس نہیں وہ حیران کرنے عاجز کرنے والے اللہ کو او یا لا تخوف یہ کتنا نمبر ہے جی یا گرفت کرے ان کو اوپر گھٹا دینے کے تخوف مانے تنکس یا گرفت کرے ان کو اوپر گھٹا دینے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو تقریر کر رہے تھے اور یہی ایتیں پڑھ رہے تھے حضرت عمر جب اس پہ پہنچے نا او یا خزملہ تخوف تو حضرت عمر فرمانے لگے یا اس کا معنی مجھ کو نہیں آتا تخوف کا کوئی تم میں بیٹھا ہوا ہے کوئی بتائے ایک آرا بھی کھڑا ہو گیا بدو تو کہنے کے تخوف کا معنی تنک ہے کیا گھٹا دینا تو حضرت عمر نے فرمایا میں تیری بات کو نہیں مانوں گا جب تک تو کچھ شعر نہ پیش کرے کیا شعر کسی شاعر کا شعر پیش کر تو کہنے لگا ہمارے قبیلے کا شاعر گزرا ہے ابو کبیر حزالی میں اس کا شعر پیش کرتا ہوں ہمارے بنو حزیر قبیلے کا شاعر تھا ابو کبیر حزالی تو اس نے شعر پیش کیا جس میں لب تخوف تھا اور مانا تھا تنقص تھا تو حضرت عمر نے اس کو شاباش کہی اور فرمایا علیہ کمباوین الجاہلیت جاہلیت کے دیوانوں کو یاد کیا کرو کیونکہ اس کے ساتھ قرآن حل ہوتا ہے تو تم ہماشا پڑھو گے یا پرانے پرانے شاعروں کے شعر یاد کرو گے تو تمہارا قرآن حل ہوگا اور آج کل کی جدید عربی سیکھو گے تو قرآن کیا حل ہوگا عربی کو بروڑ تروڑ کے غلط کر دو گے یہ کیا کرو فصیح عربی ہونی چاہیے فصیح عربی حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے عرب کے اندر اور ان کو کہا گیا کہ عربی میں تقریر کرو حضرت مفتی صاحب نے ایسی بلاغت والی تقریر کی مفتی کفایت اللہ صاحب نے کہ اہل عرب حیران رہ گئے ان کو لغت کی کتابیں دیکھنی پڑی ماہنی کے لیے تو ایسے ہمارے بزر بزر ہیں تو عربی بولو تو بلی عربی بولو ہاں اونٹ پٹا تو نہ مارے گھر <laughs> تو تخوف کا ہو جی گھٹا دینا یہ گھٹا دینا کیسے ہے کہ بیماریاں آ جائیں کیا آ جائے جی وہ بیماری آ جائے وبا آ جائے تو بندے گھٹ نہیں جاتے اللہ تعالی وبا بھیج دے یہ ہے تنفش, گھٹا گٹا دے اور دوسرا مانا تخوا کا بھی خوف بھی ہے کہ دشمن کا خوف دلا دے ہے hey, وہ مر گئے, مر گئے. Shag, Rab, hai, Yarni, چاروں عذاب اللہ دے سکتا ہے لیکن محلت دے رکھی ہے اولا الم جراؤ دلیل لکلی نمبر کتنی جی جب کیا نہیں دیکھتے طرف اس کے دانت کے دانت پیدا دانت کیا اللہ نے کہ من شہ بیان ہے ماں کا و جھکتے ہیں سائے ان کے دائیں اور بائیں دائیں بہنو گے تم اپنا دائیں بہنو گے وہ اپنا دائیں بہنو کیا گے اپنا دائیں بہنو مثال طور کا ٹائم ہے کا ٹائم ٹھیک ہے نا سایا ادھر چکا ہوا ہے تو آپ ادھر سے کھڑے ہوں یہ میرے کمرے کی طرف تو سایہ تمہارا کیسے होगा ہاں دایا ہوگا نا دایاں ہوگا سایہ دائیں طرف ہوگا سمجھے جی اور इधर سے کھڑے ہوں تو क्या ہوگا منہ ادھر کرو منہ ادھر کرو کیا ہوگا بایاں ہوگا ایسے میں منہ ادھر کھڑ کے اس کنارے کے اوپر مو ادھر کرو تو کیا ہوگا تمہارا بائیں تو دائیں بائیں ہمارے لحاظ آتے ہیں سمجھے جھکتے ہیں سائے ان کے دائیں بائیں سجے منقاد ہیں سائے بھی اللہ کے لیے واہم دا خرون کہ ہم زمیر کا مر جائیں اصحاب سایہ جس طرح سائے جھکے ہوئے ہیں سیدھا کر رہے ہیں اسی طرح اصحاب سائی اللہ کے آگے کیا ہے آج تائیں والد اللہ, اللہ کے لیے منقاد ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں زمین میں ہیں من داب باطن جاندار یہاں دعا کا میں مطلق روح والی چیزیں لو مطلق کیا لو روح والی چیزیں یہ جانور صرف مراد نہ لینا کیونکہ آسمان زمین دونوں کے ساتھ تعلق ہے نا تو جاندار کے اندر کون آ جی جی زمین کی چیزیں بھی آ گئیں اور آسمان میں جب بھی سما درمیان میں جتنے سادار چیزیں روحالی کے آ گئیں سب آ, آ گئیں. تو جاندار لینا جانور نہ لینا مایا تو الارض نہ لینا غل اور خاص کر فرشتے منقاد ہیں اللہ کے اور وہ نہیں تکبر کرتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے مین فوق جو ان پہ بالا داست ہے مین فوقم کا مانا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 ڈبلیو